کا صحابیا نور اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے مدنی منو کیسے ہیں آپ ماشاءاللہ جب بھی کوئی طبیعت پوچھی جاتی ہے تو الحمد للّہ رب العالمین اللہ کلحال یہ کہنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر کرنے کی عادت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائیں آپ کے حافظے کو مضبوط بنائیں اور جس قرآن کو آپ پڑھنے اور سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسا کرم کرے ایسا کرم کرے کہ آپ نہ صرف قرآن پڑھنے والے بن جائیں بلکہ قرآن سمجھنے والے بن جائیں اور دعوت اسلامی کہ مدنی ماحول میں تو یہ سوچ ملتی ہے کہ جو نیکی کرنی ہے تو نیکی پھیلانی بھی ہے تو دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور پھر دوسروں کو بھی سکھانے کی توفیق عطا فرمائیں کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنے دوستوں کو اپنے گھر پہ جمع کیا اپنے غلام کو بلا کر چار درہم ہم دیے اور غلام سے کہا کہ بازار سے کچھ چیزیں لے کر آؤ غلام روانہ ہو گیا راستے میں اس غلام کا گزر حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی لے کے اجتماع کے قریب سے ہوا اس نے دیکھا کہ منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی لے ایک غریب شخص کی مدد کے لیے لوگوں سے کچھ فرما رہے تھے اور یہاں تک فرمایا کہ جو شخص اس غریب کو چار درہم دے گا میں اس کو چار دعائیں دوں گا یہ سن کر غلام آگے بڑھا اور وہ چار دن منصور بن عمار اور رحمت اللہ تعالی کو اس نے پیش کر دیے منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی نے غلام سے پوچھا کہ بتا تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کون کون سی دعائیں کروں غلام نے جواب دیا کہ حضور میں غلام ہوں میرا ایک آقا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ دعا کریں کہ میرا آقا مجھے آزاد کر دے منصور بن بین رحمت اللہ تعالی نے اس کے لیے دعا مانگی پھر پوچھا بتاؤ تمہاری دوسری دعا کیا ہے غلام نے دوسری دعا یہ بتائی کہ میں نے یہ جو چار درم خرچ کیے ہیں اللہ تعالی یہ درہم مجھے واپس بھی عطا فرما دے یعنی کوئی ایسا وسیلہ پیش اتا ہو کہ درہم مجھے واپس مل جائیں منصور بن اما رحمت اللہ تعالی نے یہ دعا بھی کر دی پھر فرمایا کہ بتاؤ تمہاری تیسری دعا کیا ہے غلام نے کہا کہ حضور دعا کریں کہ اللہ تعالی میرے آقا کو توبہ کی توفیق دے دے منصور بن اماں رحمت اللہ تعالی نے یہ دعا بھی مانگی اور چوتھی دعا کے بارے میں پوچھا تو غلام نے کہا کہ میری چوتھی دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی میری میرے آقا کی آپ کی اور یہاں موجود تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے حضرت منصور بن امار رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ دعا بھی فرما دی اس کے بعد غلام واپس اپنے آقا کی طرف چلا گیا تو آقا نے اس سے پوچھا کہ تم نے اتنی دیر کیوں کر دی جواب میں غلام نے وہ سارا واقعہ سنایا تو آقا نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا دعا کروائی غلام نے جواب دیا کہ پہلی دعا تو یہ کرائی کہ میرے آقا مجھے آزاد کر دے آقا نے جب یہ سنا تو سنتے ہی اس غلام سے فرمایا کہ جا تو آزاد ہے پھر آقا نے دوسری دعا کے بارے میں پوچھا تو غلام نے یہ بتایا کہ میں نے دوسری دعا یہ کی کہ اللہ تعالیٰ یہ درہم مجھے واپس لوٹا دے آقا نے سنتے ہی مزید چار درہم اسے عطا فرمائے اور بلکہ یہاں تک کہا کہ چار کیا تم چار ہزار درہم لے لو پھر تیسری دعا کے بارے میں پوچھا تو غلام نے یہ بتایا کہ میں نے تیسری دعا یہ مانگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے آقا نے اسی وقت سچے دل سے توبہ کی اور چوتھی دعا کے بارے میں پوچھا تو غلام نے کہا کہ میں نے چوتھی دعا یہ مانگی کہ اللہ تعالی میری آپ کی اور وہاں موجود سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما دے یہ سن کر آقا نے کہا کہ اے میرے غلام جو میرے بس میں تھا وہ تو میں نے کر دیا لیکن یہ کام تو میں نہیں کر سکتا اسی رات آقا نے خواب میں دیکھا کوئی اسے کہہ رہا تھا جو تیرے بس میں تھا وہ تو نے کیا تو کیا میں وہ نہ کروں جو میرے بس میں ہے سن لو میں نے تمہاری تمہارے غلام کی منصور بن عمار کی اور وہاں موجود سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما دی یاد کریں مدنی منو کیسے لمحات انسان کو ملتے ہیں کہ انسان اگر رب تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے آج اگر ہم اپنی معاملات کو غور کرتے ہیں اور سوچتے ہیں بیماری بھی آتی ہے پریشانی بھی آتی ہے کوئی کام کرنے بھی لگتے ہیں لیکن ہم اپنے اصل ہتھیار دعا کو استعمال نہیں کرتے میرا السنت دامود برکات یہاں تک فرماتے ہیں کہ جب بھی اگر کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ ہو جب بھی کوئی کام شروع کرنے کا ارادہ ہو کچھ دیر رک جائے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ یا اللہ میں یہ دعا میں یہ عمل کر رہا ہوں تو میرے لیے اس میں برکت عطا فرما تو اسی طرح پیارے پیارے مدنی منو آپ مدنی منع ہیں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں آپ حفظ کر رہے ہیں آپ کے ہاتھ میں قرآن بھی ہوتا ہے آپ سارا دن باوضو بھی بیٹھتے ہیں کیسی رحمتیں کیسی برکتیں آپ کو ملتی ہیں تو آپ دعا سے غفلت نہ کریں اپنے لیے اپنے ماں باپ کے لیے اپنے پیر صاحب کے لیے اپنے استادوں کے لیے دعوت اسلامی کے لیے تو ہم سب کو بے حساب بخش دیں اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں اور پھر یاری مدنی منو یہ یاد رکھیے گا کہ دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے بڑی طاقت ہوتی ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے آپ دعا سے غفلت نہ کیا کریں صبح اٹھ کر جب فجر کی نماز پڑھیں تو دعا کریں کہ یا اللہ میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں تو میرا حافظہ مضبوط کر دے یا اللہ میں قرآن سمجھنا چاہتا ہوں میرے ذہن کو وسعت عطا فرما دے اے اللہ اس قرآن کے نور سے میرے سینے کو نور کر دے اس قرآن کی برکتیں ہمارے گھر پر نازل فرما ہمارے محلے پر نازل فرما تو آپ مدنی منع ہیں آپ اگر دعا کریں گے یقیناً بے یقیناً بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی تو اس میں اس حکایت میں دیکھیں کئی موضوعات بن سکتے ہیں لیکن ہم صرف اسی کو لیتے ہیں کہ دعا سے غفلت نہیں کرنی چاہیے نہ جانے کون سا وقت قبولیت کا ہو اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے تو آپ کے گھر میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں امی جان بیمار ہیں ابو جان بیمار ہیں بھائی جان بیمار ہو گئے باجی بیمار ہو گئی ہیں یا محلے میں کوئی بیمار ہے رشتہ دار بیمار ہیں دعا کا سہارا لے سب کے لیے دعا کیا کریں اپنے گھر والوں کے لیے دعا کیا کریں انشاءاللہ اس کی آپ کو بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی اب دیکھیں کہ اس معاملے میں کون سے مدنی منہ اپنا سلسلہ بناتے ہیں اور پھر اس کی آپ کو باہر خود ہی ملیں گی خود ہی ملیں گی آپ سنتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے جتماد میں دعائیں قبول ہوتی ہیں جو مدن قافلے میں سفر کرتا ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں تو کیوں نہ جو مدرسۃ المدینہ میں پڑھتا ہوگا اس کی دعائیں قبول کی نہیں ہوتی ہوں گی اور فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ علو یہ تو مدینہ کے جو حقیقی مدنی منع تھے ان سے دعائیں کراتے تھے کہ پیارے بچوں دعا کرو فاروق بخشا جائے روپ کی مغفرت ہو جائے تو آپ بھی ہمارے لیے دعا کیا کریں اپنے ماں کے لیے دعا کیا کریں انشاءاللہ بے شمار اس کی برکتیں حاصل ہوں گی تو اب تیار ہو جائیں ایک اہم بات کی طرف کہ آپ کو جیسے کہا گیا تھا کہ انشاءاللہ شاء آپ کے سوالات ہمارے سوالات آپ کے جوابات اور اس کے جوابات آپ کو ہاتھوں ہاتھ سنوائے بھی جائیں گے اور پھر ہماری مجلس نے آپ کے لیے ایک تحفہ بھی پیش رکھا ہے کہ جو مدنی منہ جلدی جلدی جواب دینے کی کوشش کریں گے تو ہماری کوشش ہے کہ ان کو ہاتھوں ہاتھ مدنی چینل کی مجلس کی طرف سے توحفہ بھی پیش کیا جائے تو آج کا سوال غور سے سن لیں اور کاری صاحبان اگر ممکن ہو تو آپ ہاتھوں ہاتھ اس کا جواب اس نمبر پر ریکارڈ بھی کروائیں زیرو ٹو ون تھری فور نائن فور ٹو فائیو یہ اس نمبر پر آپ اس سوال کا جواب ہاتھوں ہاتھ ریکارڈ کروائے ممکنہ صورت میں ہماری بھرپور کوشش ہے کہ آج سے یہ سلسلہ ہمارا شروع ہو جائے اس مدن منع کا نام والد صاحب کا نام اور ان کا جواب یہ پیش کرنے کے ساتھ ہماری مجلس کی طرف سے اس مدنی منع کو ایک بڑا خوبصورت تحفہ بھی پیش کیا جائے گا تو آج کا سوال ہے آج چھبیس سفر المظفر سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا عرس مبارک کل منایا گیا تو اسی مناسبت سے سوال تیار ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی لے کے ترجمائے قرآن کا نام بتائیں سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کے ترجمہ قرآن کا نام بتائیں سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ لے کا ترجمہ قرآن کا نام بتائیں یہ آپ نے ٹیکسٹ بھی دیکھ لیا یہ اس سوال کا جواب ہاتھوں ہاتھ اس نمبر پر زیرو ٹو ون پر آپ جلدی جلدی ریکارڈ کروائیں انشاءاللہ شاء آپ کا جواب بھی پیش کیا جائے گا اور ہاتھوں ہاتھ, و ہاتھ مجلس کی طرف سے اس مدنی منع کے لیے بڑا خوبصورت سطوفہ ہے ضرور انشاءاللہ تو آئیے میٹھے میٹھے پیارے پیارے باپا جان کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج امیر علیہ سنت کی بارگاہ سے ہمیں کیا مدنی پھول حاصل ہو رہے ہیں تیار ہو جائیں قلم کاپی سنبھال لیں مدنی پھولوں کو نوٹ بھی کریں اور پھر دیکھیں کہ امیرہ لِہ سنت کی کیا انداز ہے کیا جذبات ہیں انشاءاللہ اللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں حاصل ہوں گی تو آئیے امیرا لِسنت کے مدنی پھول سے کی خوشبو سے اپنے قلوب کو مہکانے کی کوشش کرتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علی الحبیب اللہ تعالی علیہ وسلم بابا یہ بتائیے کہ اگر بل کے اولاد نافرمان فرمان ہے تو ایسی باتیں بتائیں نا کہ اگر کوئی سی سختی ہے تو وہ ٹوٹ جائے گا دنیا اور آخرت میں سے کون سی پریشانیوں کا سامنا ہو سکتا ہے نافرمان اولاد کو میرے آکا میٹھے میٹھے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث شریف میں وہ کچھ خدا سوار عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں مجھے اتنا کسی کے عذاب نے رنجیدہ نہ کیا جتنا ماں باپ کے نافرمانوں فرمانوں کے عذاب نے مجھے رنج و محن میں ڈالا رنج محنت میں ڈالا میں محن، محنت کی ہے میں جنت میں تھا وہاں میں مار اور عذاب سے ان کی چیخوں کی آواز سن رہا تھا میں نے ان کے رونے کی آواز سنی میرا دل ان پر شفقت سے بھر آیا اور میں نے عرش کے نیچے سجدہ کیا اور اس جگہ ان کی شفاعت کی اللہ رب العزت نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سر کو اٹھائیے میں ماں باپ کے نافرمان فرمان کو جہنم سے اس وقت تک نہ نکالوں گا جب تک کہ ان سے ان کے ماں باپ راضی نہ ہو جائیں اس کے بعد میں اپنی جگہ واپس آ گیا اور ان سے بے پرواہ ہو گیا جب واپس آیا تو میں نے ان کی چیخوں پکار اور ان کا رونا سنا تو دوبارہ عرش کے نیچے جا کر میں نے سجدہ کیا اللہ اقضا وجل نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے اور جو آپ مانگیں گے میں آپ کو عطا فرماؤں گا لیکن ماں باپ کے نافرمان فرمان کے سوا کیونکہ وہ جہنم سے نہ نکلیں گے جب تک ان کے ماں باپ راضی نہ ہو جائیں پھر میں اپنی جگہ آ گیا اور میں نے ان کو بھلا دیا اس کے بعد میں نے پھر ان کی آہوزاری اور رونا سنا تو میں نے عرض کی اے اللہ داروغ جہنم کو حکم دے مالک ان کا نام میں فرشتے کا ان کو حکم دے کہ ان کے طبقے کے یعنی ماں باپ کے نافرمانوں فرمانوں کے طبقے کے دروازے کو خول دروازہ کھولے تاکہ میں ان کے عذاب کا معائنہ کروں کیونکہ میں ان کی چیخوں کی آواز سن رہا ہوں رب العزت ضلع نے فرمایا میں نے اسے حکم دے دیا میں مالک کے پاس پہنچا اس نے میرے لیے دروازہ کھولا تو میں نے بہت سے لوگوں کو آگ کی شاخوں پر لٹکا دیکھا اور عذاب کے فرشتے آگ کے کوڑے ان کی پیٹھوں رانوں پر مار رہے ہیں اور ان کے پاؤں کے نیچے سانپ و بچھو دوڑ رہے ہیں جو انہیں ڈستے رہتے ہیں یہ دیکھ کر ان کی شفقت میں میں رونے لگا اور میں تیسری بار عرش کے نیچے پہنچ کر کیا اور ابوالعزت نے فرمایا ان کا نکلنا بغیر والدین کی رضا مندی کے نہیں ہے اس وقت میں نے عرض کی اے رب ان کے ماں باپ کہاں ہیں اللہ تعالی نے فرمایا جنت میں اپنی منزلوں میں اور ان میں سے کچھ لوگ آغراف میں دوزدک اور جنت کے درمیان کا جو حصہ اس کو کہتے ہیں اور کچھ لوگ جنت الما میں ہیں اور کچھ ان کے سوا میں ہیں پھر میں نے ارس کیا اے میرے محبوب اور اے میرے مالک مجھے پہچان عطا فرما ہر اس شخص کی جس کا والد جنت میں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالا نے مجھے ان کی پہچان عطا فرمائی اور میں نے ان کے پاس پہنچ کر کہا اگر تم اپنی اولاد کو دیکھو جو عذاب کے فرشتے ان پر مقرر ہیں اور انہیں عذاب دے رہے ہیں میرا دل تو ان کے رونے اور چیخنے چلانے سے بھر گیا ہے یہ سن کر ان کے آبا یعنی باپوں نے وہ بیان کیا جو دنیا میں ان کی اولاد سے ان پر گزرا تھا اور ان کی ماں میں سے ایک نے تو یہ کہا کہ یا رسول اللہ ان کو عذاب میں ہی رہنے دیجیے سنس میں اس لیے کہ انہوں نے میری احانت کی ہے تو کی اور مجھے گالی دی اور میرا دل ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے وہ دنیا اور مال پر قادر تھا اور میں بھوکی رات گزارتی تھی دوسری نے کہا انہیں چھوڑ دیجئے کہ وہ اداب میں رہیں اس لیے کہ میں اگر کوئی ان کی اصلاح حال کی بات کہتی تھی تو وہ مجھے مارتے تھے اور مجھے اپنے گھر سے نکال دیتے تھے اور ایسا سلوک میرے ساتھ برابر کرتے رہے اور جو کچھ بیتی ہے اس سے ان کے دلوں میں کینا پڑ گیا ہے یہ سن کر میں نے ان سے کہا کہ دنیا گزر چکی اور جو کچھ ہوا وہ بھی گزر چکا اب انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو اس عزت میں کہ میں تمہارے پاس سفارشی ہو کر آیا ہوں اس وقت اللہ عبد وجل نے فرمایا اے میرے حبیب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اوپر گراں بار نہ ہو قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی میں جہنم سے ان کی اولاد کو نہیں نکالوں گا جب تک ان کے دل راضی نہ ہو جائیں اس وقت میں نے ارض کی اے میرے پروردگار انہیں حکم دے کہ وہ میرے ساتھ جہنم کی طرف جائے تاکہ ان کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں شاید کہ انہیں ان پر رحم آ جائے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ جانے کا انہیں حکم دیا تو وہ جہنم کی طرف آئے اور دارو گائے جہنم نے ان کے اوپر سے جہنم کے دروازے کو کھول دیا جب انہوں نے اپنی اولاد کی طرف اور ان کے عذاب کی طرف دیکھا تو وہ رونے لگے اور کہنے لگے خدا کی قسم ہمیں معلوم ہی نہ تھا کہ وہ اتنے شدید عذاب میں ہر ایک اور ہر ایک کی مائیں اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے چیخ پڑی اور اگر وہ والد تھا تو اپنی اولاد کے لیے چلہ اٹھا جب اولاد نے اپنے باپوں اور ماؤں کی آوازیں سنی تو ہر ایک رو کر اپنی ماں سے کہنے لگا اے امی جان آگ نے میرے جگر کو جلا دیا ہے اے امی جان میں تم پر اس سے بہت آسان تھا اگر میں دھوپ میں بیٹھتا اور ایک گھڑی اس کی حرارت میں رہتا تو تم اسے برداشت نہ کرتی تھی اے امی جان اب تم میرے جسم اور میری ہڈیوں پر رحم نہیں کرتی یہ سن کر ماں باپ سب رونے لگے اور کہنے لگے ہمارے حبیب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے شفات فرمائیے اللہ رب العزت نے فرمایا میں ان کو ہرگز نہ نکالوں گا مگر تمہاری شفات سے اس لیے کہ ان پر میرا قہر و گزب تمہاری وجہ سے ہے انہیں ماں باپوں سے کہا کہ تمہاری شفات سے نکالے جائیں گے یہ کہ تمہاری وجہ سے تم کو انہوں نے سنایا تھا گویا یہ مضمون کرنا کر رہا ہوں تم کو لیے میں نے ان پر تیرو گزب کیا ہوا ہے تو اب ماں باپوں نے ارض کیا اے ہمارے مالک ہماری اولاد کو جہنم سے نکال کر ہم پر فضل و احسان فرما اس وقت اللہ وجل نے والد و والدہ سے فرمایا کیا تم اپنی اولاد سے راضی ہو گئے انہوں نے ارض کیا ہاں رب العزت نے فرمایا ہر وہ شخص جس کا والد اس کے نکلنے سے راضی ہو اسے نکال لو اور ہر وہ شخص جس کا والد اسے نکالنا نہ چاہے اسے چھوڑ دو کہ وہ عذاب میں رہے جب تک کہ میں جو چاہوں فیصلہ فرماؤں تو انہوں نے ان کو نکال دیا اور وہ صرف ہڈیوں کا گھانچہ تھے پھر ان پر نہر الخیات کا پانی بہایا گیا اور ان کے جسموں پر گوشت چمڑی اور بال اگے اور وہ جنت میں داخل ہوئے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی علی و صحبی ہی وبارک وسلم پیارے پیرے مدنی منو دیکھا آپ نے کہ ماں باپ کے جو فرما بردار ہیں ان پر تو خاص رحمتیں ہیں لیکن جو ماں باپ کے نافرمان ہیں ان کو مرنے کے بعد کیسی کیسی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا تو اب ہم نے اس روایت کو سنا نا کہ کوئی ماں باپ کو گالی دی کسی نے کسی نے ماں باپ کی توہین کی کسی نے ماں کو جھڑکا تھا تو قیامت کے دن کیسے عذاب کا شکار تھا تو کیا ہم آگ کا عذاب برداشت کر سکیں گے کیا ہم سانپ اور بچھوؤں کا ڈسنا برداشت کر سکیں گے باقی ہم تو بہت کمزور ہیں تو آپ خدا دیکھتے ہی ہیں اپنی کیفیت بھی پتا ہے کہ مامولی سا کیڑا اگر مطلب کپڑوں میں گھس جاتا ہے تو ہم اچھل جاتے ہیں چوہا نظر آتا ہے تو ہم بھاگتے ہیں سانپ اور بچھوؤں کا دیکھنا اس کا ڈسنا کیسے برداشت ہوگا تو ماں باپ کو راضی رکھیں ماں باپ کے لیے دعائیں کریں امی جان کی خدمت کریں وہ جو کام کہتی ہیں آپ کرنے کی کوشش کریں اور ان کے لیے دعائیں کریں انشاءاللہ اگر یہ راضی ہو گئے انہوں نے دعائیں دے دی ان بیڑا پار ہوگا آئیے ہمارے مدرسۃ المدینہ میں کئی مدنی منع ایسے ہیں کہ جن کے والد صاحب جن کے سرپرست ایسے ایسے ان کے انداز ان کے معاملات مطلب بیان کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے مدرسے میں ملنے والی تربیت کو صرف مدرسے کی حد تک نہیں رکھا بلکہ وہ اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں تو پھر اس کی برکتیں آپ کو دیکھیں بے شمار ملیں گی تو ہماری مجلس مدرسۃ المدینہ نے کئی ایک والد اور سرپرست کے تأثرات ریکارڈ کیے ہیں تو آئیے ہم ایک مدنی منع کے سرپرس کے تأثرات آپ کو پیش کرتے ہیں دیکھیں کہ ہمارے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع کے سرپرست کیا تأثرات دیتے ہیں سلو حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدنی چینل کے نادین ابھی جو ہمارے ساتھ اسلام موجود ہیں یہ ہمارے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع محمد عرفان اتاری دادا موجود ہیں آئیے دادا صاحب سے کچھ بات چیت کرتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ کسی طبیعت ہے حضرت آپ کی الحمدللہ للہ کل حال ماشاءاللہ اللہ آپ کے پوتے اس مدرسے میں پڑھتے ہیں مدرس المدینہ میں یہ بتائیے کون سے شعبے سے وابستہ ہیں الحمدللہ میرا پوتا عرفان احمد افطاری حفظ کے شعبے میں پڑھ رہا ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبہ جو مدرسۃ المدین اسی کا انتخاب کیوں ہُوا الحمد للہ زوجل مدس المدینہ جو ہے ہماری ایک پہچان ہے اہل سنت کی ایک پہچان ہے الحمدللہ یا رسول اللہ کلہ والوں کی پہچان ہے اس لیے میرے ذہن بنا کہ ہم نے مدس المدینہ میں انشاءاللہ اپنے بچوں کو دن تعلیم دلواؤں گا ان شاء یہ بتائیے کہ جس سے ماشاء اللہ چھوٹا سا عمر کتنی ہے اس کی الحمد تقریباً سو ساڑھے دس سال کی عمر ہے دس سال کا اماما شیخ لگاتا ہے براؤن چادر ہے تو کیسی خوشی ہوتی ہے اس کو دیکھ کر آپ کو الحمد للہ زوال ہمارے پیر مرشد نے جیسا ہمیں ذہن دیا ہے کہ مدنی لباس پہننے کا تو اسی طرح سے ہمارے پوتے بھی الحمد مدنی لباس ہیں جو ہم صبح کو مسجد میں دیکھتے ہیں بچوں کی دعا وغیرہ تو اس میں سارے مدنی منڈے جو ہیں اسی مدنی لباس سے پہنے ہوتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے الحمد للہ ہمارے گھر میں جو میرے پوتے کی امی ہیں الحمد للہ وقت نماز پڑھنے لگی ہیں ان کی چچی ہیں الحمد وہ پانچوں وقت نماز پڑھنے لگی ہیں الحمد کافی مدنی ماحول ہمارے گھر میں پیدا ہو گیا الحمدللہ رب العالمین امیر سنت کے بارے میں کیا آپ فرمائیں گے امیر علیہسنت ہماری جان قربان اس کے ہم کیا کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری زندگی ان کو لگ جائے انہوں نے جس طرح ہماری بلکہ دنی پوری دنیا کے اندر جس طرح دین کا کام کیا ہے سنتوں کے خاص کا سنت پر ہم جو عمل پیرا ہوئے ہم اپنے صرف پیر پیرمرشد کی وجہ سے ہیں جو ہمیں بارہا بارہا آپ جو کتابیں لکھتے رہتے ہیں ہمارے لیے یعنی اسلامی بھائیوں کے لیے آپ کا ذہن یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے جو اسلامی بہن جو اسلامی بھائی جو ہیں سنت عمل کرنے والے مجھے آپ آپ یہ ہمیشہ یہ فرماتے عام ہو جائیں سلو حبیب صلی اللہ علی محمد پیارے پیارے مدنی منوں دیکھیں مدنی منوں کی انفرادی کوشش مدنی منوں کے اچھے انداز اور ان کا جو اچھا عمل ہے جو اچھا انداز ہے اس چیز نے نہ صرف ان کے اندر تو تبدیلی پیدا کی ہے گھر میں بلکہ ان کے تاثرات سے تو پتا چلا کہ ان کے رشتے داروں میں بھی اثر پڑا ہے اس کا تو اب اچھا بننا کتنا اچھا ہوتا ہے اور یقیناً جو اچھا ہوتا ہے اس کی خوشبو تو آپ دیکھیں نا جیسے پھول ہے تو پھول اگر ہاتھ میں لیا جاتا ہے تو اگر اس ہاتھ سے وہ چلا بھی جائے تو پھول کی خوشبو ہم کو محسوس ہوتی ہے تو ہم اچھے بنیں گے اس اچھا بننے کی جو برکت ہے وہ ہماری ذات میں بھی ہوگی ہماری گھر میں بھی ہوگی ہمارے رشتے دار میں بھی ہوگی تو انشاءاللہ شاء مدرسۃ المدینہ میں جو تربیت ملتی ہے شیخ ترقت امیر علیہ سنت کے عطا کردہ مدنی پھولوں کی خوشبوؤں سے ہمارے اساتذہ مدنی منوں کو مہکاتے ہیں ماحول ملتا ہے تو آپ اگر اچھے رہیں گے انشاءاللہ دنیا بھر میں اس کی برکتیں حاصل ہوں گی ساتھ ہی ہمارے مدنی من مختلف انداز سے بھی نیکی کی دعوت پیش کرتے ہیں جی ہاں کیونکہ قاری صاحب نے ان کو سکھایا کہ پانی اس طرح پینا ہے سنتوں پر اس طرح عمل کرنا ہے تو وہ اس میٹھے میٹھے انداز سے اپنے معاملات بیان کرتے ہیں تو ہماری مجلس میں ہمارے جو مدرس مدینہ کے چھوٹے چھوٹے مدنی منع ہیں ان کے مختلف انداز ریکارڈ کیے کہ یہ آپ کو مختلف انداز سے نیکی کی دعوت پیش کریں گے تو آئیے ہم اپنے سلسلے کے اس حصے کو دیکھتے ہیں کہ جس میں ہمارے مدرسۃ المدینہ کے مدر منع آپ کو مختلف انداز سے نیکی کی دعوت پیش کر رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین بھی غور سے دیکھیں اور ان کی دعوت کو قبول علی الحبیب صل صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا مرجی <تصفحة> ان جمعے کو ناخن کاٹنا زیادہ اور بڑھ جائیں تو جمعے کا انتظار نہیں کریں گھر مدن منو آپ کو پتہ ہے کہ کٹے ہوئے ناخن بیت الخلاء یا وضو خانے میں ڈالنا مکرو ہے کیونکہ کہ اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہے فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم یا تو سنت ایک دن کے بچے سے بھی آپ کیسے بات کریں ہم یہ سنت ہے کون سے کی کام کرو ورنہ نہ کرنے کے کاموں میں لگ جاؤے یارے لوجا ہوئے جب کسی سے کوئی بات چیت کی جائے تو اس کا کوئی صحیح مقصد ہونا چاہیے اللہ کو چھ پسند ہیں جمع نہ سے پیارے دعا افطار مدنی چینل کے لیے جو سادے افطار کا اس پہ رحمت اور خدا کی اور کرم سرکار کا مجھے مدی چینل سے پیار ہے کفل مدینہ لگا رہے گا انشاء اللہ سرپ امام سجا رہے گا انشاء اللہ کفل مدینہ لگا رہے گا انچا اللہ سرپ امام سجا رہے گا انچا اللہ کفل مدینہ لگا رہے گا انشاء اللہ از وجال اکثر نگاہیں جھکی رہیں گی انشاء اللہ کے سام پ سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد دیکھیں بھائی مدنی منع کتنی تیاری سے کیسی کیسی تیاری کیے ہے کاری صاحب اور مدنی چینل پر ان سلسلوں میں جو مدنی پھول ملتے ہیں اس کو یہ اپنے پاس کیسا ذخیرہ رکھ رہے ہیں کہ جناب امیر السندر نے فلاں موقع پہ یہ فرمایا تو ناخن کاٹنے کا یہ مسئلہ تو ناخن کاٹتے وقت ہمیں ناخن پھینکنے نہیں چاہیے تو اب دیکھیں آپ بھی تو مدنی منع ہے نا تو آپ بھی تو یاد رکھیں گے اور یاد رکھ کر پھر جب کبھی موقع ہو تو اس کو بیان کریں انشاءاللہ ہمارے بیان کرنے سے کسی نے عمل شروع کر دیا تو ہم اس کی برکتیں حاصل ہوں گی مدنی نامات شیخ علیقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاتار قادری رضوی دامن برکاتم عالیہ نے مدنی منوں کو چالیس مدنی نامات عطا فرمائے تو ہم اپنے سلسلے میں مدنی نامات کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کرتے ہیں آخر میں تو مدن انعام نمبر چھ کسی کا نام بگاڑنا حکم قرآنی کے خلاف ہے کسی کو بلا اجازت شرعی لمبا ٹھنگنا موٹا وغیرہ تو نہیں کہتے جی ہاں غور کر لیں اگر یہ عادت ہے ختم انشاءاللہ شاء ہے بالکل کسی کو بلا اجازت شرعی موٹا کہنا لمبا کہنا ٹھینگرا کہنا کاڑھا کہنا کالا کہنا یہ درست نہیں ہے کہ یہ اچھے مدنی منوں کی عادت نہیں ہوتی ہے تو ہم اس مدنی نام پر بھی عمل کریں گے کیونکہ کسی کا نام بگاڑنا اس کے متعلق قرآن پاک میں منع فرما ہے کہ کسی مسلمان کا نام نہیں بگاڑنا ہے تو ہمیں انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے تو پیارے پیارے مدنی منوں مدنی چینل کے ناظرین ہم نے جیسا کہ آپ کو عرض کیا تھا کہ ہم آپ کو سوال بتائیں گے سوال کا جواب بھی سنائیں گے اور ہماری مجلس کی طرف سے آپ کو خوبصورت مدنی تحفہ بھی ملے گا تو آئیے پہلے ہم سوال جو کیا تھا کہ سرکار اعلی حضرت رحمتہ اللہ تعالی لے کے ترجمے قرآن کا نام بتائیں تو آئیے اس کا جواب یہ تو کئی کالیں آئی ہماری مجلس نے ایک مدنی مننے کی کال ریکارڈ کی ہے ریکارڈ بھی کئی ہوئی ہے آپ کے لیے ایک کال پیش کی جاتی ہے صلو صلو اللہ تعالیٰ میرا نام محمد الفلان ہے اور میرے ابو کا نام محمد اکرم ہے ضاندین سے بول رہا ہوں مدینہ سے اللہ حضرت نے یہ جو ترجمہ فرمایا ہے اس کا نام ہے کنزلی مان تو انہوں نے یہ دوسری بھی کئی کالیں آئی ہیں اور انشاءاللہ ہمارا ذہن ہے اس میں کہ جتنا ممکن ہوگا ہم ذرا تیزی سے آپ کو بتائیں گے تو یہ درست جواب انہوں نے دیا ماشاءاللہ اور بھی کئی ایک نے دیا تو اگرچہ سب کے وہ تحفے تو ہم پیش دکھا نہیں سکیں گے بھائی ہمارے اس مدنی منہ کے لیے ہماری مجلس نے جو تحفہ تیار کیا ہے اور مدنی منہ بھی تیار ہو جائیں اور دیکھیں کہ ہماری مجلس نے آپ کے لیے کیا تحفہ تیار کیا ہے الحبیب صلی اللہ تعالی محمد سبحان اللہ سبحان اللہ سان اللہ ماشاء دیکھیں ہمارے مدنی چینل کی مجلس نے ان کو شاباشی پیش کی سبحان اللہ تو ہمارے ایک اور مدنی مننے بھی ہے ان کی آواز ہمارے پاس سے ریکارڈ نہیں ہوئی شاید ان کے لیے بھی یہ توحفہ تیار کیا ہے ہمارے ان دوسرے مدنی منع کو بھی بھائی توحفہ دے دیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو ہمارے مجلس نے ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ ہمارے دوسرے مدنی منہ محمد شاہ زیب اتاری محمد عدیم اتاری سردار آباد فیصلہ آباد سے انہوں نے درست جواب دیا ان کی آواز ریکارڈ ہو نہیں سکی صحیح طور سے انشاءاللہ آئندہ اس کو مزید مضبوط کریں گے اب یہ شاباشی کا تحفہ ہمارے مدنی منوں کو ملا ہے دیکھیں پاکستان بھر میں منسوخ مدینہ کے اکثر مدارس میں سلسلہ شروع ہو رہا ہے کہ ہمارے سلسلے میں ہمارے مدنی منع شامل ہوتے ہیں درست جواب دینے پر مطلب آپ کو یہ تحفہ قبول فرمائیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائیں ہماری اس سلسلے کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ